فلبی روا دوا ہے وادی آسمان سے اب ہم جا رہے ہیں کو کدیت کی طرف بہت گے <متحن> چونکہ چونکہ ریگستانی ایریا ہے تو کچھ علاقوں میں ریت کے طوفان چلتے ہیں ابھی بورڈ آیا ہے تو اللہ خیر کرے مدینے کا سفر ہے حال حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے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 نیت کر لیتے سید ابو محبد اور ام محبد رضی اللہ تعالیٰ عنا کے یہ <تصفح> سارے سواب <سراط> ملے ہیں <تصفح> بڑی تمنا تھی اس مقام پر آنے کی کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سیدھا ام محبد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے ہوا کرتے تھے یہ جی فقط تھوڑی دیر کی ملاقات تھی رہتی دنیا میں یہ واقعہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ سنایا جاتا ہے سید ابو بابد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کون تھے مجھے ذرا ان کا حلیہ تو بتاؤ سبحان اللہ بعد میں یہ دونوں مسلمان ہوئے روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ پاک علیہ سلا اسلام کی موجودگی میں تشریف لائے اور آپ کی زوجہ حضرت ام امداد رضی اللہ تعالیٰ نہا اور آپ اسی وقت مسلمان ہو گئے اور ایک روایت بڑی دلچسپ ہے کہ مبارک کی باتیں کیا کرتے حسرت اللہ امداد رضی اللہ تعالیٰ جب رات کو کام کاج سے گھر واپس آتے بار بار تذکرہ مصطفیٰ اس انداز میں ہوتا گویا گھر میں میلاد اس طرح منایا جاتا کہ وہ آ کر کہتے ذرا پھر مبارک کی باتیں بتاؤ وہ بولتے کیسے تھے وہ دیکھتے کیسے تھے ان کی مسکراہٹ کیسی تھی چلو پھر ذرا ان کا ہولیا بتاؤ سبحان اللہ میرے آقا کا جمال تو دیکھیں کہ ایک ایسی عورت جس کے گھر پہلی بار نبی پاک تشریف لائے ہیں کچھ دیر اسے دیدار کیا ہے کچھ دیر گفتگو کی ہے مگر میرے آقا دل گویا ساتھ لے گئے میرے آقا سب کچھ نبی پاک علیہ سلاط اسلام اس گھرانے کا لے گئے اور سب کو اپنا دیوانہ کر گئے سبحان اللہ جب بھی تو شاعر لکھتا ہے ہر, ہر کوئی, کوئی ہے دن دن دیکھے کا عالم, عالم, عالم کیا ہوتا؟ اے میرے بچے اسلامی بھائیوں ان کی ملاقات نبی پاک علیہ السلاط و سے جب مدینہ منورہ میں ہوئی تو وہ کیسے ہوئی یہ واقعہ ہم انشاءاللہ جب ہجرت مدینہ کے سفر میں مدینہ طیبہ پہنچ جائیں گے پھر بیان کریں گے لیکن یہاں میں اس بکری کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات ارض کرنا چاہوں گا حضرت سید اللہ عبر فاروق علی اللہ تعالی کے دور خلافت میں آمر رمادہ تک وہ بکری اسی طرح صبح و شام کثرت سے دودھ دیتی رہی آمر رمادہ 18 سینے ہجری کو کہتے ہیں اور اس سال کو آمر رمادہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سال ایسا شدید کہت پڑا۔ کہ جنگلوں بیابانوں سے خوراک ختم ہو گئی وحشی جانور آبادیوں کا روک کرنے لگے جانوروں کا گوشت کھانے کے قابل نہ رہا یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی بکری زبا کرتا تو گوشت اتنا خراب ہوتا کہ اسے اس نفرت کرنے لگتا ایسی ہوا چلی کہ راہ کی رنگت کا غبار چیزوں پر پڑ جاتا رماد عربی میں راہ کو کہتے ہیں اس لیے اسے آمر رمادا یعنی راک والا سال کہتے اٹھارہ سال جی ہاں ہجرت کا اٹھارہواں سال تھا اور یہ ہجرت کے سفر ہی میں تو واقعہ ہوا تھا گویا نبی پاک کے ان مبارک ہاتھوں کا تھنوں پر لگنا تھا کہ وہ بکری اٹھارہ سال تک صبح و شام دودھ دیتی رہی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا کے مبارک ہاتھ لگ جائیں تو گویا تقدیر ہی بدل جاتی ہے اور ایسے ایسے معجزات کا ظہور ہوتا ہے سبحان اللہ حضرت سیدنا اسما بنت ابو بکر سے روایت ہے کہ جب ابی اکرم علیہ اصلاۃ و سلام اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ربی اللہ تعالم تشریف لے گئے تو قریش کا ایک گروہ جس میں ابو جہل بھی تھا وہ ہمارے پاس آئے اور ہمارے دروازے پر کھڑے ہو گئے میں جب باہر نکلی تو وہ کہنے لگے تمہارا باپ ابو بکر کہاں ہے میں نے کہا مجھے ان کا علم نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہیں ابو جہل جو نہایت بے حیا اور خبیص انسان تھا میرے منہ پر ایسا زوردار تماچا رسید کیا جس سے میرے کان کی بالیاں ٹوٹ کر نیچے جا گری پھر وہ چلے گئے ہمیں تین دن تک یہ علم نہ تھا کہ ہمارے پیارے والد اور اللہ کے پیارے حبیب کہاں گئے ہیں یہاں تک کہ ایک جن مکے کے نشیبی علاقے سے عربی لہجے میں کچھ گنگناتا ہوا نظر آیا اور ان اشعار کا ترجمہ یہ تھا انسانوں کا پروردگار خدا تعالی ان دونوں ساتھیوں کو بہتر عطا فرمائے جو ام محبت کے دو خیموں میں اترے ہیں وہ لے کے لے کر وہاں اترے اور پھر چل دیے تو جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سفر بنا ہے وہ بڑا ہی کامیاب ہے ام محبت کے خاندان بنو کاب کو ان کی اس عورت ام محبت کا مکان مبارک ہو جو مومنوں کے لیے جائے پنا ہے گویا میرے آقا کا یہاں آنا ام محبت رضی اللہ تعالیٰ کے لیے چرچے کا باعث بن گیا اس زمانے میں جنوں نے یہ خبر پہنچائی تھی اور آج رہتی دنیا میں آشقان رسول سیدتنا ام محبت رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں کیا قسمت تھی ان کی کے ان کے گھر میں نبی پاک علیہ اللہۃ و السلام تشریف لائے سبحان اللہ عشقان رسول کتنا پیارا شیر کہتے ہیں سنا ہے آپ اپنے عشقوں کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ سبحان اللہ, اللہ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی پاکرات اسلام کے دیدار سے مشرف فرمائے وہ مبارک اور نورانی چہرہ دیکھنا ہمیں بھی نصیب فرمائے مدی چینل دیکھتے رہیے ہجرت مدینہ کا سفر جاری ہے اس وادی کے بھی خوبصورت مناظر دیکھیے یقیناً میرے آقا ان ہواؤں میں اس وادی میں تشریف لائے ہیں آ ادھر روح کی ہر طے میں سمھولوں تجھ کو اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا سلو الحبیب صد اللہ تعالیٰ رام محمد صد اللہ علیہ عڑی شہر بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین قافلے کے ساتھ ام محبد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیموں کے قریب ہم پہنچے ہیں چاروں طرف صحرا ہے ہماری گاڑیاں بھی ہم نے کچھ اسلامی بھائی کو روانہ کر دیا ہے اب کچھ اسلامی بھائی کیمرہ مین اور ہم یہاں موجود ہیں اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ دور دور تک نہ پانی ہے نہ وضو کا انتظام ہے نہ پینے کا انتظام ہے پیاس بھی لگ رہی ہے اسلامی بھائیوں کو اور نماز بھی پڑھنی ہے اور ہماری گاڑیاں اب نہ جانے کب آتی ہیں بہرآی یہ یاد دلا رہی ہیں اس سفر کی کہ وہ بھی تو اس سفر ہوا کرتا تھا جب اونٹوں پر گھوڑوں پر ہی سفر ہوتا ہوگا کہیں تیم کر کے نماز پڑھتے ہوں گے کہیں پیاسے رہ جاتے ہوں گے تو صحرائے عرب ہے ان شاء اللہ امید ہے کچھ دیر میں گاڑیاں آ جائیں گی لیکن بہرحال شوق بڑا ہے اس مبارک سفر کو قریب سے دیکھنے کا اس مقامات کو قریب سے دیکھنے کا اللہ تعالیٰ ہماری یہ سعید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اخلاص بھی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ پاک علیہ صرۃ وسلام اور آپ کے صحابہ پیاس کے کے محشر کی سے محفوظ سرمائیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائیوں اب جہاں آنے میں نے شہرہ ہے پانی نہیں ہے مدد آئی ہمارے پاس اصل عربی یہاں پہنچے اور مدد کی بات ہے کہ انہوں نے بھی ہمیں یہاں اگر وہی باقی ہوں میں محبت رضی اللہ تعالیٰ کا سنایا ان کا یہی تو مقام ہے کہ چاہے واقعہ ہوا اور انہوں نے بتایا کہ اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جس میں یہ باقی سلام اسلام نے اپنے ہاتھ مبارک لگائے تو خود خط بھر گئے خود ضائع ہو گیا ہمیں کو عرش کیا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے وقت چھوڑا ہے جی اپنے مدرے میں لے آئے ہیں جی بہت سارے جانور بھی ہیں پرندے بھی ہیں اب ہم یہاں کریں گے تھوڑی دیر باقی ہے کا وقت ختم ہونے میں نماز پڑھیں گے پھر ان شاء اللہ آپ کو چاہیے کا بجرا جس کو یہ بدرا کہتے ہیں ہمارے کو فارم ہاؤس کہہ لیں یا جہاں پر وہ جانور وغیرہ پالے جاتے ہیں وہ بھی دکھائیں گے اور پھر ہمارا سفر بھی کریں ہیں ہزار دعوة الإسلام مشعورة الصنة نصر الإسلام ابتداء من الباكستان الآن موجود في 200 أبلاد العالم في شبن التبلير والدعوة والمدرسه والمساجد كناف المدنية وموجود في عرب نائل سد هل أنت في نائل سد هنا موجود؟ لا لا لا لا. لا. موجود عربي والعجمي والأفريكي كلمة إمامة آه لحية نجيه ا نباق الابي سنتي الله عليه وسلم دعوه اسلامي دوت نت هو موقع موقع دعوه اسلاميه دعوه اسلامي دوت ا ترى دي مواد موجوده موقع موجود موجود موجود دعوه اسلاميه الكتب هي موجوده في 35 لوضع طب <مشور> هذا مين مسؤول عن الموقع هذا مين مسؤول قليل وامير الامير اسلام انت في غرق انت في الفيجون انا اشوف على الفيجون انا اشوف وتلك قناه المدني في اليوم الجمعه دي ارضي ارضي او مثل هذا بيان كبير يعني اجتماعات عشان حق اشارع انا ما اترضى حق قناه هذا في المجلس انا برضهم حق قناه لا يا كبير فس ما في ما في شغل اليوم مم مم على في اللحيه كامله ان صح ولا لا صغير ايوه ان شاء الله لحيه كبير ان شاء الله بل هذا هذا هذا لا يجوز هذا حرام هذا انا الخطبه ما عارف هذا ما في لا يجوز لا فده فده يجوز واحده حجر واحد حجر لا هذا حديث حديث حديث لا, حجر لا, حجر حجر. لا فقد فقد فده بل في ده واحده بدون بل حجر مع لا يجوز فن اقل 4 جرام سده دون حجر یہ کتنی اچھی بات ہے کہ جیسے پتا چلا جائز نہیں ہے آپ ہاتھ سے نکالتے اسلام ہاں لیکن یہ یہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے مجبور ہے کہ پتا چلتا ہے هي آدم هو اول رجل ما في اول انسان اول انسان, إنسان كده هو خيال باطل افضل رجل الله تبارك وتعالى خلق سيدنا ادم عليه النبي عليه الصلاه والسلام هو اول رجل اي ممكن باول كده ده بعد الرجل هو ما في يكون احد مسلم اول رجل ادي ادم عليه النبي عليه الصلاه تبارك وتعالى بدل مخلوق العالم انسان دي. الى الى الى قرده خاصه صح قرده خاصه والله بره خاصين هو اول رجل بعده هو تبدل تبدل الرجل ده الرجل صح اعضاء اليوم ايه لحيه بعد ثاني بعد الفانا يدين في لحية كبيره انا هقول لك ان هي كامله لحيه كامل ان شاء الله انت لازم تشوفها ان شاء الله وأحسن منك لم ترطت عيني وأزمر منك لم تريني سوا خلق تروا أن من كل عيد كأنك قد خلقتك ما تشاء بام ہزارہ در پیش ہے پھر مبارک سفر کافی لا پھر مدینے کتلا فر مدینے کتنیچر کرامی بھائی جی اور کے اس ہم جوخفا میں موجود ہیں یہاں پر بڑی عالیشان مسجد بھی موجود ہے اور جوخفا یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت مدینہ میں نبی پاک علیف اسلام تشریف لائے اور یہیں سے ملک کے شام سے آنے والوں کی یہ نیکات بھی ہیں یاد رہے پانچ میکات ہیں ان میں سے ایک نکات جوخفا بھی ہے اور نبی پاک اسلام نے یہاں سے بھی ایک بار احرام باندھ کر مکہ پاک کا کسر فرمایا خان اللہ بڑا مبارک مقام ہے اچھا جب ہم ہجرت مدینہ کے راستے کا نقشہ دیکھیں گے اس میں جوفا بھی آپ کو نظر آئے گا اور آج ہم اسی سفر میں جوخا کے مقام پر آئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس مقام کی برکت نصیب فرمائے سلور الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> <تصفح> سراجل بھی میرے دل پاپا زراج صلی اللہ علیہ علی وسلم پیچھے <تصفيق> <حسلام> پیار اسلامی بھائیوں مدریسل کے ناظرین تھکن عروج پر ہے قافلے والوں نے صبح ناشتہ کیا تھا اور اب رات کے تقریباً پونے آٹھ بج رہے ہیں. اب جا کر الحمدللہ مچھلی کھانے کا موقع مل رہا ہے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم کیوں یہاں پر آئے کہ نستورہ یہ ایک علاقہ ہے اور یہ پورا جو ہمارا سفر ہوا ہے اسفان پھر اس کے بعد جوحفا اس سے پہلے جو اوم محمد رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے والی جگہ تھی پھر جوحفا اور اب ہم نستورہ پہنچے وادی کدیت یہ سارا جو ہے وہ سمندر کے کنارے ہے اور اگر آپ ہجرت کے راستے کے نقشے کو بھی دیکھیں تو وہ بھی سمندر کے کنارے کنارے ہے تو بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک نصلاۃ اسلام نے اس راستے میں مچھلی تناول فرمائی تو سمندر بھی قریب ہے وہ یادے بھی ہیں تو ہم نے کہا چلیں کیوں نہ سنت کی نیت سے مچھلی کھائی جائے اگر اس سفر میں نہیں کھائی تو مچھلی کھانا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے تو سنت کی نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ اور کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں مدنی چلے کے ناظرین بھی اگر آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہو تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ مچھلی کھانے کے فوائد کیا ہیں امیر علیہ سنت مغری مذاکرے میں فرماتے ہیں آپ بھی سنیے اور کوشش کیجیے اپنے بچوں کے لیے آپ بھی مچھلی کا انتظام کیجیے اب ہم خواتین ان شاء اللہ السلات و السلام علیکم یا رسول اللہ حریب اللہ بسم اللہ العلیم بسم اللہ ولا برکت اللہ, برکت اللہ یا, یا واجد یا, واجدو یا نبی اللہ نیت کر لیں ان شاء اللہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا سنت کے مطابق بیٹھ کر کھاؤں گا مدینہ منورہ کے سفر پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا انشاءاللہ ہر ایک دو لکموں پر یا واجدو بھی کہوں گا صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا گلاوا مجھ در بار نبی, نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا گلاوا مجھ در بار نبی سے دربار نبی سے, دربار نبی سے شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے شکری خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان پلا اس سفر کی ہے آیا گنا ہوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے مچھلی کے حلال کرنے کا کیا ہے طریقہ کار بتا دیجیے مچھلی کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ حدیث پاک میں ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو شریعت نے بغیر ذبح کے ہی حلال رکھا ہے اس کے ذبح کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس میں خون نہیں ہے تو جس کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا وہ جو خون ہوتا ہے وہ نکالا جاتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے اس لیے اس کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹڈی اور مچھلی یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو بغیر جب کیے ہی حلال ہیں مچھلی کا سر کھایا جاتا ہے بہت فائدے مند ہے شاید مچھلی کے مقابلے میں سر کے فائدے زیادہ ہوں مچھلی کے سر کا شوربہ فالج پیرالائز لکوا لکوا اور پیرالائز فالج میں فرق ہے ہاں مدنی منو ہمارے عام طور پہ ہم لکو اور فالج ایک ہی سمجھتے ہیں دونوں میں فرق ہے فرق یہ ہے کہ فالج میں آدھا بدن سن ہوتا ہے اور عموماً لیفٹ اور لقوے میں منہ کا کچھ حصہ کبھی آنکھ پر آ جاتا ہے کبھی دانتوں پہ گرتا ہے ایک زبان پر گرتا ہے کبھی آدمی کرتا ہے لڑکڑاتا ہے تو یہ, یہ لقوہ ہوتا ہے فالج لقوہ اور لنگڑی کا درد جس کو ارکن نسا یا ارکن نشا بولتے ہیں یہ ادھر سے چڈھے کا جوڑ بولتے ادھر سے لے کر پاؤں کے ٹخنے کے پنجے کے پاس جو ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے بولتے ہیں اس کو اس کے جوڑ تک یہ درد ہوتا ہے جو بعض اوقات برسوں تک نہیں جاتا آزمائش والا ہوتا ہے لیکن آدمی آہستہ آہستہ آدھی ہو جاتا ہے اس کو لنگڑی کا درد بھی بولتے ہیں کمزوری پٹھوں کی کمزوری قبلز وقت بڑھاپا جوڑوں کا پرانا اور دیری نہ درد جسمانی اور اعصابی کھچاؤ اور حافظے کی کمزوری کے لئے یہ بہترین ٹانک ہے مچھلی کے سر کا سوپ مچھلی کے بعد دودھ نہ پیا جائے مچھلی کے بعد شہد بھی نہ پیا جائے ڈاکٹر لیف کا کہنا ہے کہ مچھلی کھانا جس طرح سے مفید ہے اسی طرح مچھلی کا تیل بھی اگر لمبے عرصے تک استعمال کیا جائے لانگ ٹائم یوز کیا جائے تو اس سے ابتدائی دور میں خون کی نالیوں میں جو رکاوٹیں پیدا ہونے لگتی ہیں جن سے شریانوں یعنی باریک باریک خون کی رگوں کی سختی کی وجہ سے دل کی بیماری ہارٹ اٹیک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس سے تحفظ یعنی پروٹیکشن حاصل ہوتا ہے کیونکہ یہ بیماری خون کے کولسٹرول میں اضافت ہوتی ہیں جو ان نالیوں کے راستے یا تو تنگ کرتی ہیں بالکل بند کر دیتی ہیں اس سے دل کی حرکت بند ہو کر موت واقع ہو سکتی ہے مچھلی کا تیل جوڑوں کی درد کی دوا ہے ایک چائے کا چمچ صبح یا رات استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں فائدہ ہوتا ہے مچھلی ہمیشہ تازہ کھانی چاہیے کیونکہ باسی مچھلی اکثر سخت زہریلی ہوتی ہے مچھلی کا شوربہ مچھلی کا جیسے آپ نے سوپ دیکھا مرغی کا تو مچھلی کی یخنی سوپ پینے سے آتوں کے زخم ٹھیک ہو سکتے ہیں یعنی مچھلی کا زائد استعمال مسالے کے کینسر کی افزائش یعنی بڑھوتری روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو مچھلی انسانی صحت کے لیے بہت اہم غذا ہے اس میں بعض اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو کسی اور گوشت میں نہیں پائے جاتے مثال کے طور پر آئیوڈین جو انسان صحت کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اس کی کمی سے جسم کے غدودی نظام کا توازن بگڑ سکتا ہے اور یہ مچھلی میں یہ چیز ہوتی ہے گلے کے اہم غدود جس کو تھائی رائڈ بولتے ہیں اس میں سکم یعنی مرض پیدا ہو کر جسمانی نظام میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو, ہو سکتی ہیں تو مچھلی کا استعمال اس میں بھی مددگار ہوتا ہے سردی میں اگر کھانسی ہو جائے تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ مچھلی کھائی جائے لکھا ہے کہ مچھلی سے بہتر کو اس کی میں نے اور کوئی چیز نہیں ہو کوئی دوا نہیں مچھلی کے سر کا سوپ ایسے لوگ اپنی یادداشت بالکل کھو چکے ہوں یا جس کی یادداشت ختم ہونے کے قریب ہو جوانی ہو یا بڑھاپا یادداشت یاد اگر ختم ہو رہی ہے یا ختم ہو گئی ہے وہ یہ سوپ ضرور استعمال کریں یہ مشورہ دیا گیا ہے مچھلی کے علاوہ دریا کا کوئی بھی جانور حلال نہیں ہے ذہن میں رکھنا صرف مچھلی حلال ہے وہ بھی اس میں بھی ایک توفی مچھلی آتی ہے توفی تو مچھلی اس کو بولتے ہیں کہ جو قدرتی موت مر کر تبعی موت مر کر سمندر پر الٹی تیر جاتی ہے یہ توفی ہے. یہ حرام ہے. ورنہ زندہ مچھلی یا کسی سبب سے ماری گئی اندر کسی نے مطلب کہ کوئی دبا ڈال دی اس سے مر گئی یا پرندے نے اٹھائی زندہ مچھلی لے گیا اور چبائی یادی پھینک دی وہ مر گئی خالی یہاں تک کہ کسی جانور نے یا پرندے نے سالم مچھلی زندہ نگل گیا اب اس نے کہ کر کے وہی مچھلی ڈال دی اور اس میں تغیر نہیں آیا نرم نہیں پڑ گئی تغیر یعنی کہ اس میں ردو بدل نہیں ہو گیا چینجز نہیں آئی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 اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے ہمارے بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہیں بزرگ ہیں علامہ شاطر اب اللہ صاحب پچھلے دنوں شدید علیل تھے آپ ڈائلسس پہ گئے اور آپ نے اس پا... کنویں کا پانی استعمال کرنا شروع کیا اور اب اس کی برکت سے وہ روبہ صحت ہو گئے کچھ ہی دیر کے بعد ہمارا قافلہ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں سچ مچ داخل ہو.